بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس و سامن والعشرون اٹھائیسوہ سبق ابراہیم مارا تفالینا یا بنتی تم کیا کر رہی ہو اے میری بیٹی سعاد سعاد اکوی سیاب اللیتی غسلناہا امسی میں وہ کپڑے استری کر رہی ہوں پریس کر رہی ہوں جو ہم نے کل دھوئے تھے اللیتی جو غسلناہا ہم نے دھویا انہیں ہم سے کل رسلنا ہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے استیاب کی طرف جو کہ جمع مکسر غیر عاقل ہے واحد مونس کی ضمیر استعمال ہوئی ا کا و ایتل قمیص کیا تو نے سفید قمیض سفید شرد استری کر لی ہے نعم قویتو جی ہاں میں نے اسے استری کر لیا ہے وال قمیص الاخضر اور سبز قمیض کو لا نہیں لم اکوی بعدو میں نے ابھی تک اسے استری نہیں کیا الانا میں اسے ابھی پریس کر دوں گی ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا ولم اکویتہ کویتی کہیں گے کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہے معنت سے ولمنادیل اور رومال اکویتہ کیا تو نے انہیں پریس کر دیا ہے امی کو میری امی نے اسے پریس کر انہیں پریس کر دیا تھا صبح کے وقت اتوری دین انت کولی لی شائن کیا تو چاہتی ہے کہ تو مجھے کچھ کہے با محاورہ ترجمہ کریں گے کیا تو یا کیا تم مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو نعم جی ہاں ان زمیلتی سلوى دعتني الى بيتها ہا هذا المساء میری کلاس فیلو سلوى نے مجھے دعوت دی ہے اپنے گھر حاضر المساء اس شام یعنی آج کی شام فارجو ان تسما بہابی الا بیہا فارجو کے بعد علف لگانے کی ضرورت نہیں یہ غلط ہے عربی گرامر کے لحاظ سے فارجو ان تسما علی بزابی تو میں امید کرتی ہوں یا ترجمہ کریں گے تو میں درخواست کرتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں الا بیتہ اس کے گھر بعد سلاطل عصری اثر کی نماز کے بعد ادہبی ورجی باد مغربی چلی جاؤ اور واپس آ جانا مغرب کی نماز کے بعد یا یابا محمد کہتی ہے آمینا اس کا نام ہے یابا یا محمد اے محمد کے ابو تلا ہنا ون یہاں آؤ آو اور دیکھو ان محمدن یجری علیہ اللہ کے محمد علیہ المی سیڑھیوں پر دوڑ رہا ہے اکشا یا مجھے خطرہ ہے میں ڈرتی ہوں یا چشمہ کریں گے مجھے خطرہ ہے کہ وہ گر جائے گا لا لاتجر یا محمد اے محمد مت دوڑو تیز مت چلو تلا ہونا یہاں آؤ ما یا مینک یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ارینی مجھے دکھاؤ ارا یوری سے اری فیل امر ہے ارم ہادا رما یارمی سے فیل امر ارمی ارم ہادا ارم اس کو پھینک دو ہادا تو رابن یہ مٹی ہے یا دخلو محمود محمود داخل ہوتا ہے محمود السلام علیکم ابراہیم وعلیکم السلام جی اليوم متاخرا یا محمود فمس بابو تم آج لیٹ آئے ہو اے محمود کیا وجہ ہے تو کیا وجہ ہے شکوت اليوم زما لائی ال المدین میں نے آج اپنے ایک کلاس فیلو کی شکایت کی ال المدیر پرنسپل کو فتوالی تو انہوں نے ہمیں طلب کیا اپنے آفس میں کی تحقیق کے لیے یہاں الہ کا اپنا ہی ترجمہ ہوگا اردو زبان کے اسلوب میں طرف کی بجائے میں وغیرہ ابراہیم ابراہیم لیما شکوتا ہو تم نے اس کی شکایت کیوں کی تم نے اس کی شکایت کیوں لگائی لئے انہو دائمان یا قدو کتبی و دفاتیری اس لیے کہ وہ ہمیشہ میری کتابیں پکڑ لیتا ہے اور میری کافیاں و یتوی اور اور اس کے کاغذ مروڑ دیتا ہے قوایت کا لفظیمان لپیٹنا سمیٹنا یہاں مراد ہے مروڑنا مہاد ہل حلاولتیما کا ابراہیم اپنے بیٹے سے ظاہر ابراہیم کا, کا, کا بیٹا ہی ہوگا محمود ما محادل ہلاولما کا یہ مٹھائیاں کیا ہیں جو تمہارے پاس ہیں احدیہ تن ہادی امشتہ ری کیا یہ حدیا ہیں گفٹ ہیں یا تم نے انہیں خریدا ہے یا تم نے یہ مٹھائیاں خریدی ہیں میں نے انہیں خریدا ہے یعنی یہ مٹھائیاں خریدی ہیں اننا اریدو ان اد او سلا الا بینا گدن اریدو اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ان اد من سلا کہ میں اپنے ہم جماعتوں میں سے کلاس فیلوز میں سے تین کو دعوت دوں بلاؤ الا بینا اپنے گھر غدن کل میں کل اپنے گھر اپنے تین ساتھیوں کو ہم جماعتوں کو بلانا چاہتا ہوں او دونا اشا بادن سلاۃ العشا عشا کی نماز کو العشا کہتے ہیں اور شام کے کھانے کو العشا تم بلاؤ اس کو اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں یا ویسے ہی حدیث کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے لاشا بے حضرت العشا عشا کی نماز نہیں ہوتی رات کے کھانے کی موجودگی میں یعنی کھانا سامنے پڑا ہو تو حدیث کے الفاظ ہیں کھانے پہلے کھانے سے فارغ ہو جاؤ پھر نماز پڑھو تو کہا جاتا ہے لاشا لا الاشائی ادوہم لتناول الاشائی بادہ غدن تم, ان، تم انہیں بلاؤ دعوت دو لنچ تناول کرنے کے لیے مانا ہوگا یعنی رات کا کھانا کھانے کے لیے بعد غدن کل کے بعد پرسوں پرسوں تم ڈنر پہ کیوں, کیوں نہیں بلا لیتے ان کو بلاؤ ڈنر پہ پرسوں پس یا کون امو کا موسا اید انا ان شاء اللہ فَسَيَكُونُ کا مُوسى تو تمہارے چچا موسی بھی ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ فَسَيَكُونُ عَمُّكَ مُوسى ائذا معانات ہمارے چچا موسی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اگر اللہ نے چاہا یعنی اس بہانے ان کی دعوت بھی ہو جائے گی تمہاری نمشکیں تمرین رقم 1 مشق نمبر 1 عجیب ان الاسئلہ الاتیہ آتیے والے سوالات کا جواب دیجئے ماذا تفعل سعاد سعاد چاہ کر رہی ہے هیہ تک ویسیا با وہ کپڑے کر رہی ہے من کول منادیلا رومال کس نے اس طرح کیے ہیں ام سعاد ام سعاد قوت المنادیلہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ام سعاد ہی اللتی قوت المنادیلہ مسمو الزمیلت اللتی دعات سعادہ علا بیتیہ اس کلاس فیلو کا نام کیا ہے جس نے سعاد کو اپنے گھر دعوت دی ہے اسموہ سلوہ اسموہ سلوہ اسمو سما لہا ابوہا بز الا بیا کیا اسے اس کے ابو نے اس کے گھر جانے کی اجازت دے دی نام سما لہ علا من شکا محمود ان محمود نے کس کو اپنے کلاس فیلو کی شکایت لگائی اللمدیر شکا محمود ان زمیلادیر لمشتر محمود ان محمود نے مٹھائی کیوں خریدی اشترا محمود لأنه يريد ان يدعو من زملائه لأنه يريد ان يدعو من زملائه مشکل نمبر دو ہادی محتل اللہ المعتلام اس کو کہیں گے جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو جس کا لام کلمہ یعنی مادے کا آخری ہر فرف علت ہو وہ واؤ بھی ہو سکتا ہے یا بھی انہوں نے پہلے مثالیں دی ہیں محتل الام کو کہتے ہیں ناقص ناقسیائی کی اور پھر ناقص واوی کی ناقسیائی یعنی جس فیل میں آخری حرف یعنی مادے کا آخری ہر فرف علت ہو اگر یا ہو تو ناکسیائی ورنہ ناکس واوی اگر واؤ ہو تو ناقص واوی وی استری کرنا پریس کرنا مشایمشی چلنا جرا یجری دوڑنا تیز چلنا رمای پھینکنا بکایب کی رونا دا ابواؤ کی مثالیں دعاید او دعوت دینا بلانا شکایش کو شکایت کرنا تلاتلو تلاوت کرنا محام مٹانا محب کرنا مٹانا افا معاف کرنا مشق نمبر تین تم المسرا مثالوں سے غور کیجیے سمکت بال مدار المرفوا والمزار المجوما پھر مدار مرفو کو لکھیے اور مدار مجزوم کو مدار مرفو یعنی فیل مدارے کی گردان کا وہ سیگا جو اپنی اصلی حالت پہ ہو جس کے آخر میں پیش ہو یا پھر نون عرابی ہو سم مکتبل مدار المرفو آ پھر اصلی مدارے لکھیے ول مزارِ المجوما اور بدلہ ہوا تبدیل شدہ حالت جزم میں ول امر اور امر لکھیے من الفاد العطیت آنے والے فیلوں سے بقا یب کی اصل میں تھا یب کی بقا یب کی, کی لم یبک ابک مشایم شی لم يمشی ایمشی کوا یکوی لم یکوی ایکوی جرا یجری لم یجر اجری رما یرمی لم یرمی ارمی بنا یبنی لم يبنی ابن بنی بنانا سقایس کی لم یسکی اس کے لم يسکی اس نے نہیں پلایا اس کے تو پلا تحذف تلام الفعل المتل ل لام في المضارع المجزوم وفي وفي الامر معتل لام فیل کا لام کلم یعنی آخری ہر کا ہدف کر دیا جاتا ہے مدارے مجزوم میں یعنی اس مدارے میں جو حالت جزم میں ہو اور امر میں درجہ دل کو بنا ابراہیم علیہ السلام الکابتا بنا ابراہیم علیہ علیہ السلام الکا اباتا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی بمادہ تجری یا بولئی دے چھوٹے لڑکے تم کیوں دوڑ رہے ہو کیوں تیدی سے چل رہے ہو لا ترمل کرکٹ مت پھینکو میں یا پینکو رے بھائی اس ماں ان باریدن تم مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ لا ترمی رما یارمی سے پھیلے نہیں ہے اور اس کی سکا یسکی سے پھیلے امر لا تب نی بہت افی حادل کری اپنا گھر نہ بناؤ اس گاؤں میں اس بستی میں لم يأت المدير پرنسپل آج نہیں آئے لما یب کتنے کی مانس اجری دوڑی دنت المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما لا تم شف شمسی سورج یہاں مراد ہے دھوپ دھوپ کو بھی شمس کہتے ہیں دھوپ میں مت چلو اکویتل کمسان یا امی اے میری امی کیا آپ نے کمیزوں کو پریس کر دیا ہے لا لم اک واب میں نے انہیں ابھی تک استری نہیں کیا اکو حادل ولا والا تقوی رالکا فنزکن اس کمیز کو استری کرو اور اس کو استری نہ کرو وہ پھٹی ہوئی ہے بکم اشترعیۃ ہاد حسعت الجمیل عبد اللہ اے عبداللہ آپ نے یہ خوبصورت گھڑی کتنے میں خریدی یا کتنے کی خریدی ہے انالم اشترِہ میں نے اسے نہیں خریدا انہا من خالی یقیناً وہ میرے ماموں کی طرف سے ہدیہ ہے پندرہ نمبر لاطہ رحاد سیارتہ احمد اے احمد یہ گاڑی مت خریدو فنحا قدیمت الجن وہ بہت پرانی ہے قال عز جی صورت الفیم المطور کئی صفح ابو کا بھی اسحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح حشر کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا تمثال مشکل نمبر پانچ تم المسالہ مثال پہ غور کیجئے تم مقتب المبار المرخوا والمبار المجوم وم المفعادل آتی آتی پھر پھیلے مدارے مرفو یعنی اصلی حالت میں جو فیل مدارے کی گردان ہوتی ہے اصلی حالت والا پھیلے مدارے لکھیے اور پھر تبدیل شدہ یعنی مدارِ مجزوم وال اور پھیل امر لکھیے آنے والے پھیلوں سے دعا یدعو اصل میں تھا ید لم وم ادعو ید او لم یشک اشکو اشک شکایت کرنا تلا یتلو لم یتلو اتلو مہا یم کو مٹانا لم م ہوفا یا افو لم یا افو او افو کی بجائے ملا کر پڑیں گے وا افو انا صحیح جس طرح دعا میں یہ الفاظ آتے رہتے ہیں اللہ معینہ کا آفو ون تو فو اصل میں ہے اکرام اقرام نمبر مشک نمبر چھ مندرجہ پڑھیے نمبر ایک شکانی زمینی علی میرے کلاس فیلو نے میری استاد کو شکایت لگائی یا ترجمہ کریں گے استاد سے شکایت کی وہ آنا شکوتری اور میں نے اس کی پرنسپل سے شکایت کر دی طلام سورت الفیل امام صاحب نے سورت الفیل کی تلاوت کی پھر رکعات الاولى پہلی رکعت میں سورت ال اخلاصی اصور اخلاص کی فرق ثانیہ دوسری رکعت میں اتلو صورت الرحمن یا علی اے علی سور رحمان کی تلاوت کرو دعوت صدیقی کی الا یتی میں نے اپنے دوست کو اپنے گاؤں بلایا لم یشکنی لم یشکنی المدیرو ملا کر پڑھیں گے لم یشکنی المدیرو الا ابی پرنسپل نے میری شکایت نہیں کی میرے والد سے قدل مدرس الطالبی استاد نے طالب علم سے کہا افاوت ان میں نے تمہیں معاف کر دیا پریپوزیشن ان آتی ہے تن وہ صحیح ہے سے امحو، متاؤ اس لفظ کو جو اس کے بعد ہے سورتن تت لین یا ام مکلفم کون سی سورت تلاوت کر رہی ہو اے ام کلسوم اتلو سورت یا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے یا حمزتو؟ اے حمزہ کیا تم نے میری پرنسپل سے شکایت کی ہے لا نہیں لم اشکو سے لم اشکو کا میں نے تمہاری شکایت نہیں کیمال کرتے ہیں دن رات کما فی جیسا کہ سورہ نوح میں آیا ہے اللہ تعالیٰ البقرتی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اریاری جنتی وہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف وقال کی صورت یونس اللہ داری السلامی اور اللہ بلاتا ہے دعوت دیتا ہے سلامتی والے سلامتی کے گھر یعنی سلامتی Burind, کے مرکز کی طرف جس میں امن و سلامتی ہوگی ہر قسم کی پریشانی سے انسان وہاں محفوظ ہوگا وَقَالَ فِي سُورَةِ الْقَسَسِ اور اس نے سورہ قصص میں فرمایا وَلَا تَدْعُمَا اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ اور تم نام پکارو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو اَسْنِدِ الْأَفْعَالَ الْآتِيَةَ الْغَائِبَتِ آنے والے فیلوں کی نسبت کیجئے غائب معنیس کی طرف ثم المتکلمیں پھر متکلم کی طرف کما ہوا موظفن فی المثال جیسا کہ اسے وعدے کر دیا گیا ہے مثال میں <سؤال بكا> <سؤال حامد بكا، آمينة <أت> كوا> بكت، أنا بكيتو. حامد رمى، آمينة رمت، أنا رميتو، حامد أتى، آمينة أتت، كوا> أنا أثيتو.' حامد جرى، آمينة جرت، أنا جريتو.' حامد كوى، آمينة كوت، أنا كويتو، استرر کرنا. حامد الدآ آمن تو انا دا تو وہ چونکہ بقا یبکی ہے اس لیے بقعی ہوا اور یہ چونکہ دع ید ہے اس لیے دا ہوگا حامد الشک آمن تو شکت انا شکو تو حامد الرجا آمن رجت انا رج امید کرنا حامد الطلا آمین تلت انا تلع تو حامد المَہ آمن تو انا مہ مٹانا بکت اسلح بکات خودی فت الب التقا اس دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے الف ہدف کر دیا گیا بقا سے بکات پھر رہ گیا بکت اصل میں تو تھا یہ بالکل اصل میں باقاعت باقاعت یا زبر ہے یاقور سے بدلا تو بکات ہو گیا پھر الف بھی ہدف کر دیا گیا بکت رہ گیا مشق نمبر آٹھ عجیب نفی لم آنے والے کا جواب کیا, کیا, کر دی کر دی کیا استاد نے تمہاری پرنسپل سے شکایت کی لا لم کیا آپ نے اپنے کلاس فیلو کو گھر بلایا لم ادو اب کیا بیتن نے نیا گھر بنایا ہے لا لم اب یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا لم اب اسمی من دفتری کا کیا آپ نے میرا نام اپنی کاپی سے اپنے رجسٹر سے کیا تم نے سڑک میں یا سڑک پر کوڑا کرکٹ پھینکا ہے لا لم ارمی فی کیا علی کو کلاس میں اسے نہیں دیکھا نو نمبر ادخل لائے نہیں داخل کیجیے اس فعل پر جو دو بریکٹس کے درمیان ہے امام کل جملہ تین ہر جملے کے سامنے فما اکمل پھر اس سے جملے کو مکمل کیجیے اس سڑک پر مسجد نہ بناؤ سے لا تب یادو کافذر کی آخر میں یا باقی نہیں رہے گی نہیں بنے گا لا تل وتا یا اس کاغذ کو مت سمیٹو لپیٹو یا مانا ہوگا مت مروڑو اے لڑکے فولڈ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے لفظ کو مت مٹا لا ما لا الشمس اے محمد میں مت چلو دس نمبر تمل ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے گیارہ نمبر اکرا ما مندرجہ کو اے باقی تا نہیں اس سے تھا وہ باقی میری امی مکہ گئی اور وہاں دو ماہ رہی لا سا ما کل تلا جو میں نے تجھے کہا ہے اسے مت بھول نسیت تو هذه ہادل نسیت نسی تو معنی ہادل قلیمتی اس لفظ کا معنی میں اس لفظ کا معنی بھول گیا اخش اللہ ولا تخش عدن گئی اللہ سے ڈرو اور اس کے علاوہ کسی سے مت ڈرو انا انسا کیرن میں بہت بھول جاتا ہوں ما حضرت منزو عثبو آئینی منزو عسبو آئینی طلحہ حاضر نہیں ہوا دو ہفتوں سے اخشا ان یکون مریدن لفظی بنا میں ڈرتا ہوں یہاں ترشمہ کریں گے مجھے اندیشہ ہے مجھے خدشہ ہے کہ وہ بیمار ہو اخشا اکشا مریدن مجھے خطرہ ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت سلاست میت کے ساتھ جنازے کے ساتھ تین چیزیں پیچھے جاتی ہیں اہل ہُو و مال ہوں امل ہو اس کے گھر والے یعنی اس کے ساتھی احباب وغیرہ و مال اور اس کا مال و عمل اور اس کا عمل یرج وفنانی و جب کا واحد تو دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہتی ہے یرجو اہل ہُو و مالح اس کے گھر والے رشتہ دار وغیرہ واپس آ جاتے ہیں اور اس کا مال بھی عمل ہو اور اس کا عمل باقی رہتا ہے وہ ساتھ ہی رہتا ہے حامد المشا آمین تو مشت حامدی آمین تسی اس ناد و مشا مشاح کی ضمیروں کی طرف نسبت یعنی اس کی گردان حامد المشا الاولاد مشع مشا یو سشع آمین تو مشت البنا نسب ضمیروں کی جانب یعنی اس کی گردان یمشی تمشی الم شین تم شی تمشونا تمشین اسی طرح رہے گا تمشین واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی امشی نمشی چودہ نمبر اس امر کی نسبت مشا سے من مشا کے فعل امر کی کی طرف نسبت امش یا حامد امشو یا اولادو امشی یا امین یا بنا تلو اے لڑکیوں اسنادو نسیا نسیا کی نسبت ضمیروں کی طرف عمیتنا نسيت نسيت نسيتن نسيت نسيت گردان حامد انسون عامنتنسا البناتو ین تنسا تنسون تنسنا پھر آگے تن سینا یہ ایک ہی رہے گا پاہر جمع دونوں کے नंसा انسا ننسا اور بتا تن سین اصل میں تھا تن سینا اور جہاں تک آگے تن سئی نہ ہے تو اسی طرح پہلے بھی تن سعینہ تھا रिदम الینا کے ردم پہ وہ تف علینا کے ردم پہ تنسینا تھا اصل میں اس میں تو تعلیم ہوئی ہے اس میں نہیں انسا ننسا اسناد اس ناد فری نسمائری فی المر کی نسبت نس یا سے ضمیروں کی جانب انس یا حامد انسو یا اولاد ان سعی یا آمینت ان سئی نہ یا بناۃ اسنادا ضمائری دا کی نسبت ضمیروں کی طرف حامد الاد امینت البنات دعونا نسبت مدکر معنس دونوں کے لیے شاخو سباغ سے پتہ چلے گا البتا یدعونا جو ملک والا ہے وہ تو یس اول یسجدونا کی طرح یدعونا تھا اصل میں البتہ یہ ینسرنا بدنا یسجدنا کی طرح یدعونا ہی تھا اصل میں یہی ہے صرف اتنی تعلیم ہوئی ہے یوں کہہ لیجیے کہ یہ یدعونا کی بجائے یدعونا اونا پڑا گیا تدعو ادنا تد این تد اونا فعل الامر فعل امر کی نسبت من دعا ان دعا کے فعل امر کی, نسبت الى کی طرف ادعو یا طالب منت اللہ مدرس استاد طلبا میں سے ہر طالب علم سے کہے یا فلان کذا اے فلان مجھے دکھاؤ فلان چیز کذا یعنی کذا کی جگہ پہ ظاہر ہے وہ کہے گا یا فلان کتابک لسانک اپنی زبان دکھاؤ الکلمات الکلات الفاظ الاشاء دنر کے معنی میں پہلے بھی ہم بتا چکے الاشاء عشاء کی نماز اور الاشاء رات کا کھانا المین دایا ہاتھ السار بایا ہاتھ یعنی دائیں جانب السار بائیں جانب التحقیق و تحقیق تنا تناول کرنا لینا کھانا کھانا کے لیے استعمال ہوتا ہے کھانا تناول کرنا لینا الہ کی جمع آلیہ القمامت یہ کوڑا کرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے قوم قوم اس میں جمع ہے اللہ رات ہار دن تراب مٹی اہلن اہل العل والے گھر والے ماننے والے اور تعلق رکھنے والے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے صاحب الجمع صحاب ال ساتھی ہدایہ ہدی ہدایت دینا ممزک المسک یو کسی چیز کو پھاڑنا اور ممزک اسم المفعول ہے اس سے جس چیز کو پھاڑا گیا ہو پھٹی ہوئی چیز توایت بھی لپیٹنا سمیٹنا فولڈ کرنا یا مروڑنا مچوڑنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اتایا آتی آنا تابیں آیَتْباؤ کسی کی پیروی کرنا کسی کے پیچھے چلنا واقعہ یاقو واقع ہونا گرنا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب